السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے دوں گا مرگز غیمانی مسجد بورا بیر کراتی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یبلل فلا حادیلہ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 وأن الله شديد العذاب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلابة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يقرأ أن يعود في الكفر بعدما أنقضه الله کما في النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی اعمالِ صالحہ انجام دیتا ہے اور اس کا ہدف اور منزل جنت کا حصول ہے اس پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جنت کے داخلے کے لیے سب سے ضروری بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس کا راضی ہونا ضروری ہے من اللہ اکبر اس کی تھوڑی سی رضا بھی کائنات کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے ایسے اعمال چن چن کر انجام دیے جائیں جو اللہ رب العزت کی محبت پر منتج ہوتے ہیں انتہائی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے انتہائی محبت کے ساتھ اس کے ناموں اور اس کے صفات کا ذکر کیا جائے اور ہر عمل کی انجام دے انتہائی محبت کے ساتھ ہو بندے کے ایک ایک عمل سے اللہ رب العزت کی محبت کے آثار ٹپکتے ہوں الغرض اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت یہ اصل ہدف کو پا لینے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور وہ ہدف جنت کا حصول ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس محبت اور رضا کو حاصل کرنے کے بے شمار مظاہر موجود ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے اور ہمیشہ اس کی رضا کے طلبگار نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے اللہ انی عبدک ابن عبدک ابن و ناسک معدنفی یا حکمک عدر النفی قضاؤک یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے اور تیرا ہر حکم عدل ہے دنیا کی خوشیاں دے دے وہ بھی عدل ہے اور پریشانیاں ادا فرما دے وہ بھی عدل ہے تیری ہر قضاء پر راضی ہوں ہر فیصلے پر راضی ہوں اور صرف یہ زبانی کرنے کی باتیں نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھارہ ماہ کا بیٹا آپ کی جھولی میں دم توڑ رہا تھا اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے جو ایک طبی رحمت کی علامت ہے مگر زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اندر عین تدمہ بل قلبہ یحژن بمان غول و علامہ یوربن ان نا براق راہیم الماحز آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل غم سے بھرا ہوا ہے لیکن زبان سے صرف وہ جملے ادا کریں گے جن میں اللہ تعالی کی رضا اس کی رضا پر راضی ہیں ابراہیم میرے بیٹے تیری وفات کا صدمہ تو بہت ہے مگر رب کی رضا پر راضی ہوں یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو پوری رضا کے ساتھ قابل قبول ہے تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کی طلب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مظاہر میں سے ایک عظیم مظہر ہے عرب ہو گئے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بسا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر گزارا نہیں اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ بہت سے نیکیاں کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کا فیصلہ نہیں فرماتا عامر لن سے بہ تسلا نارن خامی بہت سے لوگ بے تحاشا عمل کرنے والے اور عمل کر کر کے تھک جانے والے دہکتی آگ کا نقمہ بن جائیں گے تو بہت سے لوگ نیک عمال کرنے کے باوجود اللہ تعالی کو راضی نہیں کر پاتے اس کی محبت اور اس کی لذا کی جستجو ضروری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعاؤں میں اس کی طلب فرمایا کرتے تھے امل ممن فرماتی ہیں افطخت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا تلاش کے लिए نکلی کمرے میں اندھیرا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے اچانک میرا ہاتھ آپ کی ایڑی عمر پڑا آپ بستر سے جدا ہو چکے تھے اور اسی جستجو اور طلب کی منا جاتے ہیں فرما رہے تھے اللہ میں انوب میرے راہ کا منصاحت وب موافت من عقوبت وب کا من کا لاسن علیہ کا انت کماس نہیں تھا اللہ نفس یا اللہ میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں ری پناہ ہمیں آنا چاہتا ہوں اور تجھے تیری محبت اور لذا کے واسطے دیتا ہوں کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونے میں تیری معافی کی پناہ ہمیں آنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی عذاب کے لپیٹے میں نہ آ جاؤں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ری لذا اور محبت کی جستجو فرمایا کرتے تھے ایک اور بڑی قدیم و آپ کی دعا اللہ انی کا حبک وحب من حبک وحب عمل یو الى حبک بجعل حبک حب ال من نفسی و آہلی و مالی و من الما البارت یا اللہ تجھ سے تیری محبت اور پیار کا سوالی ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا بھی سوالی ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ایسے عمل کی محبت کا بھی سوال ہوں جو عمل تیری محبت کے قریب کر دے رائے اللہ اپنی محبت مجھے محبوب کر دے اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی جان سے زیادہ کس سے محبت کرو اور اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ اور اپنے مال سے بھی زیادہ اور شدت کی گرمی ہو تبتے میں حلق سوکھ رہا ہو اور موت سامنے لہرا رہی ہو ایسے میں ٹھنڈا پانی اگر نصیب ہو جائے تو بڑی نعمت ہوتا ہے یا اللہ اپنی محبت مجھے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دے جس طرح وہ جامع مریض ٹھنڈا پانی پی کر تسکین حاصل کرتا ہے اس طرح تیری محبت میرے لیے تسکین کا باعث ہو تیری محبت سارے غم دور کر دے ہر شے سے بڑھ کر تیری محبت کا غلبہ ہو تو یہ پیارے پیغمبر کی دعا کس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کی جو سجوف رمایا کرتے تھے تو یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے اور منزل کے حصول کی بنیاد ہے اس کی رضا اور محبت کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی نبی علیہ اسلام نے اس استعمال میں محبت کے تعلق سے تین چیزوں کا سوال کیا ہے اے اللہ تیری محبت کا طلبگار ہوں اور محبت بھی ایسی جو میری جان مال اور اہل و عیال کی محبت سے زیادہ ہو اور تیری محبت میرے لیے ٹھنڈے پانی کی طلب سے زیادہ ہو اس سے یہ ثابت ہو رہے کہ تین چیزیں اللہ رب العزت کی محبت کی بنیاد ہیں ایک اس کی محبت کی جستجو عمل کے ذریعے اعمال صالحہ کے ذریعے اور ابھی ہم نے عرض کیا کہ ہر نیکی اس کی محبت کی بنیاد نہیں بنتی بلکہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالی کی محبت کا حصول ممکن ہے کلین کن تم تحب فتح یہ کم اللہ اے پیغمبر دیجئے اگر تم اللہ تعالی کی محبت کے طلبگار ہو اور طلبگار ہونا پڑے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ستو نہیں میری اتباع کرو یخب کو میری اتباع کے نتیجے میں اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے گا تو صرف وہ عمل اللہ تعالی کی محبت کی بنیاد بنتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دائرے میں ہو ہر عمل نہیں لئی سب امانی یہ کم ولا امانی یہ اہل کتاب جنت کا داخلہ تمہاری پسند اور ناپسند پر نہیں ہے تمہاری خواہشات پر نہیں ہے بلکہ جنت کے داخلے کی برہان رسول کریم صلی اللہ وسلم کے طریقہ اور آپ کے عمل کی اتباع ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو سجو اور اس کے لیے ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دائرے میں ہو یہ ماہ سیام رمضان المبارک اس میں اللہ رب العزت کی محبت کے حصول کے بہت سے راستے موجود ہیں جن سے بھرپور استفادے کی ضرورت روزہ آدھا صبر اور واللہ یحب الصابری اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا بلکہ ایسی محبت کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ان اللہ محصابرین اللہ تعالیٰ کی معیت صابرین کے ساتھ یہ معیت نصرت اور مدد کی معیت ہے یہ معیت رحمت اور محبت کی معیت ہے یہ معیت ایک عظیم اور پختہ تعلق کی معیت ہے جو صابرین کو حاصل ہوگی پھر روزہ و واحد عمل ہے جو مکمل اخلاص پر قائم آپ کے اندر بھوک اور پیاز کی کیا ضرورت کیا نوعیت ہے لوگ نہیں جانتے اسے چھپانا اور صرف اللہ کے رضا پر قائم رکھنا یہ جو کچھ تکلیف حاصل ہو رہی ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہے تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت تبھی تو اللہ رب العزت نے روزے داروں کو بہت سے انفرادات عطا عطاف رمائے بلاخلوف افواہ روزے داروں کے منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے اور کل جب قیامت قائم ہوگی میدان محشر میں روزے دار جو سانس لیں گے تو کستوری کی خوشبو دور دور تک مہکے گی اور لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں روزے سے محبت تھی اور یہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اللہ رزت کی محبت کی علامت اور چونکہ یہ عمل اخلاص پر قائم ہے اسے اخلاص پر قائم رکھو اللہ تعالی نے اس طرح اظہار محبت فرمایا کہ اس کے اجر کو چھپا لیے سو مولیب عانا جی اس کا ارشاد گرامی کے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا اور ضرور دوں گا یعنی وہ جزا فرشتوں کو معلوم نہیں ہے وہ دے ہی نہیں جی سکتے ہر نیکی کی جزا لکھنے پر ملائکہ معمور ہیں مگر روزے کی جزا اللہ تعالیٰ دے گا کیونکہ ملائکہ کو روزے کے اجر کا علم نہیں ہے کیا ثواب ہے کیا اجر یہ بالکل انسان کے عمل کے مطابق جزا ہے انسان نے نیگی کو چھپایا اللہ نے اس کی جزا کو چھپا لیا اور یہ محبت کا تبادلہ ہے بندے کا اپنے فاتح کو پیاس کو اس کی شدت کو چھپا لینا اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہے اور اللہ رب بڑی عزت اس محبت کا سلا اس طرح دیتا ہے اس کے ادر کو چھپا لیتا ہے یہ جزاک عمل کے جن سے ہے تتجاف جنوب ہم خوف متما وہ بھی مار دفنا ہوں گے ان کچھ بندے رات کی تاریکی میں اپنے بستر چھوڑ دیتے ہیں اور اندھیرے میں اپنے پرپردار سے راز و نیاز کرتے ہیں منا جاتے کرتے ہیں ان کا یہ عمل مخفی اور پوشیدہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہمارے پاس کیا پروگرام ہے ہم نے ان کے کی لیے کیا تیار کر رکھا ہے اس کا کسی کو علم نہیں تو یہ بھی ایک ضروری موقع ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا تبھی تو بعض طرف صالحین روزے اس طرح رکھا کرتے تھے نفلی روزے اور ایک عرصہ دراز کے روزے کہ ان کی بیویوں تک کوئی علم نہیں ہوتا تھا کہ شوہر کا روزہ ہے اس قدر اس عمل کو چھپا لیا کرتے تھے پھر یہ رمضان کے سارے عمل اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں قرآن کی تلاوت کلام الرحمٰ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام وہ کلام جو اللہ نے پڑھا جویل امین نے پڑھا رسول اللہ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پڑھا اور آج تک پڑھا جا رہا ہے اس پڑھنے میں جلد بازی نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کی محبت کی نیت ہو اور اس کی محبت کے حصول کا تما ہو یہ میرے رب کا کلام ہے اکرما رضی اللہ عنہ جب مصحف قرآن اٹھاتے تو سینے سے لگا لیا کرتے تھے اور ساتھ کہتے کہ کلام اور ربی کلام اور ربی میرے رب کا کلام میرے رب کا کلام اس ماہ سیاح میں تلاوت قرآن کے مواقع ملتے ہیں بلکہ یہ مواقع پیدا کریں اور نکالنے کی کوشش کریں یہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کی بڑی ٹھوس بنیاد ہے انسان مال کماتا ہے اسے خرچ کرنا یقیناً مشکل ہر شخص مال کی محبت سے سرشار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود مال خرچ کرنا یہ محض اللہ تعالیٰ کی ندا کو ظاہر کرتا ہے اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے تبھی تو نبی اسلام کا فرمان ہے کہ وہ صداقت برحان صدقہ تو برہان ہے دلیل ہے سچے ایمان کی اور سچے تعلق بلّہ کی اللہ تعالی کی سچی محبت کی کہ انسان یقین تھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جو اس کی رضا کا نظر اور جن لوگوں نے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے جان تک قربان کرنے کا حوصلہ ہو وہ یقین محبت کے بڑے اعلی درجے پر قائم اور فائز عبداللہ بن جہش نے جنگ احد کے موقع پر دعا کی تھی کہ راہ العالمین کل کسی بڑے جری دشمن سے سامنا ہو جائے تلواروں کے وار کا تبادلہ ہو اور بالآخر وہ مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے صرف قتل ہی نہ کرے بلکہ میرے اعضا کو کاٹ دے زبان کاٹ دے آنکھیں نکال دے ہونٹ کاٹ دے اور کل اسی طرح تیری عدالت میں پیش ہو اور تو مجھ سے پوچھے میرے بندے کہ تیرے اعضا کہاں گئے پھر میں جواب دوں کہ یہ تیری لذا اور تیری محبت کو حاصل کرنے کے لیے ان اعضا کو قربان کر دیے السلام سہام دی عورت کے بارے میں فرمایا تھا اس نے طاہر نے رسول اللہ کہا مجھے پاک کر دیجئے آپ اس سے بار بار احراض کر رہے ہیں اور وہ بار بار آپ کے سامنے آ کر اپنا مطالبہ دوہرا رہی مجھے پاک کر دیجیے اترود نہیں کمار دتا مائز یارسود اللہ کل مایز نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا اسے بھی رد کیا تھا آپ نے اس نے بھی کہا تھا مجھے پاک کر دیجئے اور آپ نے اس سے منہ پھیر لیا تھا مجھے بھی آپ رد کرنا چاہتے ہیں مایوز کے پاس تو سبوت کوئی نہیں تھا میرے پیٹ میں سبوت موجود اس قدر بے قراری ہے جان قربان کرنے کی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے غصے سے بچنے کے لیے اس کے غزل سے بچنے کے لیے اور آخر اللہ کی حد قائم ہو گئی نبیر اسلام جنازہ پڑھنے کے لیے اٹھے امیر عمر نے کہا تو سنیا وہ فاج عورت کیا آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے حالانکہ یہ فاجرہ عورت اور گناہ گار عورت تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر ایسا نہ کہو لختاب تاب احد المدینہ لباس مدین یہ تو ایسی توبہ کر چکی کہ مدینہ کے ستر لوگ ستر گناہ ایسی توبہ کر لے تو ان سب کو اس کی توبہ کافی ہو جائے اور سب کو کفایت کر جائے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے مال خرچ کرنے والے بہت دیکھے لیکن جان کی قربانی دینے والی یہ پہلی خاتون دیکھی یہ سلف صالحین کی سیرتوں کی مظاہر چندہ روزت کی محبت اور اس کی رضا کی اور طلب کی کتنی جستجو تھی اور اسے کوئی بہت مشکل کام نہ سمجھیے اللہ تعالیٰ جو کہ رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے جس کی صفات کا ہمیں تعارف ہونا چاہیے جو کہ محبت کی احساس بریض اسلمی فرماتے ہیں کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور اللہ کے پیارے بھی غمبر قریب ہی موجود تھے اس کی دعا سن رہے تھے کیا اس کا لجاجت کا انداز تھا اور اللہ کے برمبر اس کی دعا سن رہے تھے اللہ اسلو کا بے انشہ بے ان کا انت اللہ یا اللہ میں تجے سوال کرتا ہوں اور تج سے سوال کرنے کی میری دلیل یہ ہے میں کیوں سوال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں کتنی قوی معرفت اور اللہ تعالی سے لجاجت کیسا الہا ہے اور کیسی جستجو ہے اللہ تعالی کو بنانے کی کہ مجھے سوال کرنے کی ضرورت اس لیے ہو رہی ہے کہ یا اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ تو ہی اللہ لا اللہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو ہی معبود حق ہے الاحد الصمد لم علند و لمت و لمب یق احد تو اکیلا ہے یکتا ہے اپنی ذات میں سفات میں اور اپنے سارے افعال میں اور نہ تجھے کسی نے جنا ہے اور نہ تو نے کسی کو جنا نہ تیری اولاد ہے نہ تیرا باغ تو بے نیاز اور بے پرواہ ذات ہے اپنی صفات میں کامل ہے اللہ تعالی وہ کیسے کیسے واسطے دے رہے اور رسول اللہ صلی سے اس کی دعا بڑے غور سے سن رہے اور جب وہ دعا کر کے فارغ ہوا کہ سال اور میں اذا دعی ابھی عجاب و سویلاب ہی آتا اس شخص نے تو اللہ تعالیٰ کہ اسم میں اعظم کے واسطے سے دعا کر ڈالی اسم میں اعظم ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جائے گی تو قبول ہوگی اور بندہ جو سوال کرے گا عطا ہوگا یہ محبت برے جملے جو اس کی زبان سے ادا ہو گئے جناب انسر مالک کی روایت کے مطابق ایک شخص اور دعا کر رہا تھا اور اللہ کے بیگمبر سن رہے تھے اور وہ اسی طرح اللہ تعالی کی گواہی وحدانیت کی گواہی دے رہا تھا اور ساتھ الحنان المنان یا اللہ تو حنان ہنان بڑا پیار کرنے والا بڑی محبت کرنے والا اور منان بڑا محسن بڑا احسان کرنے والا یہ تیری خوبیاں ہیں جن کا تعارف تو نے کرایا ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اور تیری انہی خوبیاں کو تجھے واسطہ دیتے کہ تو حنان ہے ہم سے پیار فرما ہم سے محبت فرما اور تو منان ہے ہمیں رحمت اور احسان سے ڈھانک لے بدیو تو والوں اور زمینوں کا ایسا خالق ہے کہ تو ہی ان کا خالق ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں نبی رسلام نے اس کی بھی دعا سنی اور یہی بات فرمائی کس نے تو اللہ تعالی کہ اس نے عاظم کے واسطے سے دعا کر ڈالی دی. تو دیکھیں پیار اور بڑا انداز اور اس کی محبت کی طلب کے حرص تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مشکل کام نہیں ہے سب سے آسان کام اللہ تعالیٰ کو منانا اور اس کو راضی کرنا اللہ افرح بے تو ہی عیدا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر خوشی بندے سے کب ہوتی ہے جب وہ توبہ کرے ایک بندہ جنگل میں ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے اس کا زیر سواری پر ہو اور سواری مفقود ہے اب وہ تلاش کر کر کے تھک کے ایک جگہ بیٹھ گیا موت کے انتظار میں اپنی آخری سانسیں گن رہ اچانک چہرہ اوپر کیا تو سواری سامنے کھڑی اتنی خوشی ہوئی کہ صحیح جملہ ادا کرنا اسے یاد نہ رہا اور الٹا جملہ کہہ گیا انت اللہ وانا ربوک کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب یہ اس کی خوشی کی شدت کا عالم اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی تو وہ ذات کتنی جلدی مان جانے والی ذات ہے محبت الرضا کے فیصلے کرنے والی ذات ہے بن اسرائیل کا وہ شخص شہر میں دندنا پھر پھر ظلم اور بربریت کے ساتھ سو بندوں کا قاتل من نفسا قطل فقان قطع ناطمیہ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل اور یہ تو سو افراد کا قاتل تھا بربریت کے ساتھ شہر میں دنتناتا پھرتا تھا کس قدر اللہ تعالیٰ کے تہر اور اس کے غضب کو دعوت دینے والا لیکن اچانک اس کو توبہ کا خیال ہے ہل لے من توبہ, توبہ. لوگوں اللہ کے لیے بتاؤ کہ میری توبہ کی قبولیت کا امکان ہے اور آخر اسے مشورہ دیا گیا صالحین کی بستی کی طرف بھیجا گیا اور وہ روانہ ہو گیا کتنا سا کام کیا سو افراد کا قاتل تھا توبہ کی ٹھان لی اور اپنی اس بدمختی کی زمین سے روانہ ہوا صالحین کی بستی کی طرف کتنا سا جتن کیا اس نے ابھی صالحین کی بستی پہنچے نہیں اور نہ امن توبہ کی راستے ہی پیامِ عجل آ گیا فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آبادہ مگر پریشان ہے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں موجود دونوں روح قبض کرنے پر مظہر ہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ایک فرشتے کے ذریعے کہ دونوں زمینوں کو ناپ کر دیکھ لو جو زمین جس زمین کا فاصلہ کم ہو اس کے مطابق اس کی روح قبض کی اگر وہ توبہ کی زمین کے قریب تھا تو رحمت کے فرشتے روح قبض کرے اور اللہ تعالی نے اس بندے کے لیے تدبیر فرمائی اور یہ تصرف فرمایا کہ توبہ کی زمین کو سکیڑ کر چھوٹا کر دیا اور وہ زمین ایک بارش کم نکلی اور رحمت کا فیصلہ ہو گیا کتنی جلدی وہ مان جاتا ہے یقین اللہ تعالی کی محبت الرضا کہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے اس منزل کو پا لینے کا اور جنت کے حصول کا لہذا ایک ایک عمل سے اس کی رضا کا اظہار ہونا چاہیے بڑی محبت کے ساتھ عمل انجام دو عمل اس طرح انجام نہ دو وہ ایک اکتاٹ سوار جلد بازی سوار بلکہ تسکین ہو اور آپ کے عمل کے ایک ایک پوشے سے اس کی رضا اور اس کی محبت کی طلب کا اظہار ہوتا ہو اس کے اسماؤ صفات کا بار بار ذکر ہو اس کی معرفت ہو یہ معرفت اس کی اسماؤ صفات کی معرفت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا سب سے بہترین راستہ ہے اور جو بندہ اس منزل کا راہی بن جائے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو ماہ سیام میں یہ مواقع بار بار موجود ہیں ان لہذات کو غنیمت جانے توبت رضوح بھی کریں کلام الرحمان کی تلاوت بھی کریں اور روزے کے عمل کو جتنی بھی اندر پیاس محسوس ہو رہی ہو اسے پوشیدہ ہی رکھیں اس کی محبت کی جستجو کے لیے کثرت سے انفاق کریں مال خرچ کریں انسان مال کی محبت میں گرفتار ہے مگر پھر بھی مال خرچ کرنا اس کی محبت کو کمانے کا ایک عمدہ ذریعہ ہے تو اس ماہ سیام میں یہ مواقع قدم قدم پر موجود ہیں اور یہ بات یاد رکھو اس کی محبت اور رضا کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں لہذا یہ درس ہماری زندگی کا ایک اہم ترین درس ہونا چاہیے اور اس سے اس کی محبت کا سوال بھی ہونا چاہیے منا جاتے ہوں دن اور رات کی تنہائیوں میں اور اس کی محبت کی طلب ہو جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت طلب فرمایا کرتے تھے ایسے لوگوں سے محبت گرو صالحین سے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے یہ محبت یہ ایک سمرہ ہے اللہ تعالی کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا اور جنت کو پا لینے کا اور اخروی خزانوں کو لوٹنے کا اس کے دیدار کا سوال ہو نبی نویر اسلام یہ دعا کیا کرتے تھے اصلوں کا لذا نظر عید بجے میں شوق کہ میرے دل کو اپنی ملاقات کے شوق سے بھی بھر دے میرے اندر تری ملاقات کا شوق پیدا ہو ظاہر ہے کہ یہ شوق پیدا ہوگا تو بندہ اپنے آپ کو سنوارے گا ویسا بنائے گا جیسا اللہ کو پسند آ جائے ملاقات کا شوق بھی ہو اور ملاقات کی تیاری نہ ہو یہ ایک عجیب بات ہوگی جس دل میں ملاقات کی شوق ہوگا وہ یقیناً اس ملاقات کی تیاری کرے گا کہ ایسا بن جاؤں اپنے چہرے کے اعتبار سے اپنے قلب اور ذہن کے اعتبار سے اور اپنے جسم کے اعمال کے اعتبار سے کہ اللہ دیکھتے ہی پسند کر لے پیارے فلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہ کا, حادہ کا کیا اللہ یہ بندہ تیرے پاس منتقل ہو چکا اس سے ایسے ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کر ہسے اور تو اسے دیکھ کر ہسے یہ محبت کی وہ اسٹیج ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کا نظر اس کی جستجو کیجیے اور ایسے اعمال کی پابندی اختیار کیجیے کہ یہ محبت ہماری زندگی کا ایک لازمہ منج ہے بد توفیق اللہ تعالی, اللہ, تعالی اللہ تعالیٰ ہمارے اسما سیام کے ایک ایک عمل کو اپنی لذا اپنی محبت پر قائم فرما اس کی محبت کی طلب کی مناجاتیں اللہ بھا تو فرما دے اکول اللہ علی کو واخر الحمد للہ رب العالمين